امام صاحب کہتا ہے کہ اعمال ایمان کی اجزاء سے خارج ہے لیکن ضرورت ہے اور ہمیں سمجھنا بجیا کہتے ہیں اعمال ایمان کے حقیقت سے خارج نہیں ضرورت کوئی نہیں ہے امام صیب کہتے ہیں کہ امال ایمان کے سے ضرورت ہے یہ اجزاء داخلے نہیں ہیں پھر سمجھو وہ کرانے اجزاء داخلے نہیں ہیں تو ضرورت بھی نہیں ہے امام صب کہتا ہے کہ پتروں اجزائے داخلے تو نہیں ہیں لیکن ضرورت بھی ہے فرق سمجھ گئے ٹھیک ہے یہ فرق اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے امام صیب کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو ورنہ ہم بھی زبان رکھتے ہیں ایسا نہ کرو ورنہ ہم بھی اپنے حقوق کو محفوظ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم اس اسواف سے ایمان اجزائے خارجیا ازرکت ایمان کی وجہ سے امام صاحب کو تم مرجیا کہتے ہو اپنی خیر مناؤ وہ حضرات کہتے ہیں کہ ایمان عباد تصدیق سے ہے اقرار باللسان سے ہے امار اور امار بل ارکان سے ہے اور یہ داخلی ایمان ہے اجزاء داخلیہ ہیں یہی مسئلہ تو خوارج بھی کہتے ہیں اجزاء داخلیہ ہیں اور یہی بھی کہتے ہیں معتدل تو اجزاء داخلیہ ہیں تو خیر مناؤ پھر کہا گئے لیکن ہم انصاف کرتے ہیں کہ محدثین اور قوال بہت زمین عثمان کا فرق ہے وہ اجزائے داخلیہ کہتے ہوئے تار کے عمل کو من مانتے ہیں یہ اجزائے داخلہ کہتے ہوئے تار کے عمل کو کافر یا نہ کافر نہ مسلمان مانتے ہیں اور سمجھ گئے ہیں تو فرق ہے کہ نہیں ہے اور اگر تم اس فرق اس ظاہری انداز پہ امام صاحب کو یہ کہتے ہو تو پھر خیر منام کی زبان رکھتے ہیں ہم نے کر دیا ہے بہت ہم نے صاف والے بخار مسیح میں بات میں نا انتظام تو ہونا چاہیے تبھی کوئی نہیں بنوا تو بات سمجھ گیا اچھا اب یہ اختلاف کیوں ہے اچھا ایک, ایک بات کرو ایک بات کروی اچھی بات ہے بہت قیمتی بات ہے بین المحدثین اور بین بین المتکلی نے کہا یہ جو نظا ہے یہ نظاہ لفظی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نظائے لفظی ہے حقیقی نہیں ہے جس طرح آج کل جو علماء دیوبند کے اندر جو مسئلہ ہے حیات الیک یہ نظر نظری ہے ہم سب مانفی میں بھی پاک جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ وہی حیات ہیں حیاتی بر ذخیرے سے اور وہ حیات نہ دنیا ہے اور نہ وہ اخروی ہے درمیان میں ایک کسی حیات ہے جیسے کہ ایک اللہ جانتے ہیں یہ ہمارا قبر ہے میں. یہ ہمارا نظریہ ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے جمع غفیر ہے کتابوں کے ذخیرہ اتنا ہے کہ پڑھتے پڑھتے تم تک جاؤ گے انشاءاللہ لیکن اسی کو جو پورا طریقے سے نہیں سمجھتے تھے لوگ مزا بنا دے کوئی مزاق نہیں سمجھتے ہو اب یہ مزاح لفظ ہے محدثن کہتے ہیں اجزائے داخلیہ ہیں اجزائے داخلیہ ہیں جو بھی ایمان ہے ایمان صاحب کہتے ہیں اجزائے خارجہ ہیں ضرورت ہے ایمان کے لیے خارجیا تزینی ہیں وہ کہتے ہیں داخلہ ضروری ہے ہم کہ ازائے خارجیا ہیں وہ کہتے ہیں ازائے داخلیا ضروری ہے فرق کچھ بھی نہیں ہے ہم بھی کہتے نماز پڑھو بغیر نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ایمان کی تزیم بغیر نماز سے ہو نہیں سکتی لیکن ایمان جو ہے یہ نماز جو ایمان کی تاریخ سے خارج ہے آپ سمجھ گئے نظہ قبض ہو گئے اب میں ایک سوال آتا ہے کہ اختلاف متقلیمی امام روحانی اور محدثین کے کیوں پیدا ہوا تو بابا یہ اصل میں جو, جو ہے نا یہ زمانے کی اختلاف کی وجہ سے ہے محدثین کے زمانے میں متضلا اور خوارج کی کثرت تھی امام صاح ال رحم اللہ کے زمانے میں جو ہے نا متضرہ اور خوارش کی کثرت تھی اور محدثین کے زمانے میں مرجیا اور کرانیوں کی کثرت تھی تو یہ جو تعریف کا جو اختلاف ہے نا محدثین اور متقلین کا یہ زمانے کے وقت سے ہے امام شاہ اور رحم اللہ کا دور تھا اس وقت متضل بہت تھے خوارج بہت تھے وہ لوگ کافر بناتے تھے وہ لوگ کیا بناتے تھے کافر بناتے تھے آخر فیصلہ کرو فیصلہ کیا ہے یہ اختلاف امام سے رحم اللہ کا زمانہ جو تھا معتضل اور خواہشی کثرت تھی موتل کے نماز نہیں پر کا پھر ہے امام صاحب نے کہا مسلمان رہے تم کیوں لوگوں کافر بناتے ہو یہ نماز سولاد عبادات امام کے حقت سے خارج ہے کیوں کافر بناتے یہ مسلمان ہے امام صاحب اللہ نے فرمایا کیا امان عبادت میں تصدیق اقرال شط میں اجراحکام اعمال اجزا تجزیبی تم لمان لیکن اجزاء ضروری نہیں ہے کہ نماز کس نے دی تو کافی بن گیا گنا سے مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جب محدثین کا دور تھا نا تو کرانیت جہانیت ہے انہوں نے کہا ایمان عبادتوں نے تصدیق اقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کو ماں جنت ملتی ہے بس محدثین نے کہا المان عبادت نے تصدیق کی ہاں ول اقرار ضروری ہیں کہ لوگوں کو بد عمل اور بے عمل بناتے ہو تو اصل اختلاف یہ تھا اب سمجھ گئے ہیں کو میں ضرور بتاؤ آر شیخ رحم اللہ جو تھے نا پنجاب میں وہ شرک کی بہت تردید کیا کرتے اس لیے کہ پنجاب جو شرک کا گاڑ ہے یہ نظر ہے یہ گیارہویں ہے یہ بارہویں ہے یہ تیرہویں ہے افلاح ہے یہ فلاح ہے لیکن وہاں بھی ہلسپات نہیں ہے پنجاب میں نہیں ہے غریب بھی ہلسپات نہیں کرتے وہاں باقی ودھات بہت کم ہے تھوڑے شر کے تردید پہ پکا ہو گیا آر شیخ سرحد کی رحم اللہ وہاں پہ جو ہے لوگ بدعات میں ملوث تھے یہ چیزیں بہت ضروری ہے پہلے دن کی خیرات بہت لازمی ہے بار بار سنا پڑتا ہے کہ جنہیں کہ جنوب قبول ہوتی نہیں ہے فراہی ہے تو انہوں نے یہاں پہ بدعات کی تردید کو مقدم کر دیا اب سمجھ گئے تو وقت کی مناسبت سے یا زمانے کی مناسبت سے ایک مسئلہ اہمیت لے لیتا ہے تو چونکہ ایمان صاف اللہ کا ٹکراؤ متبلا سے تھا مجین کا ٹکراؤ جی اور جہانیہ سے تھا تو اس لیے انہوں نے یہ شرطیں لگا دی ورنہ امام سے بھی اجزائے ضروریہ کہتے ہیں امر کو ضرور جزے ضروری کہتے ہیں اور وہ جز داخلی کہتے ہیں فرق ہے سر اتنا ہے آپ سمجھ گئے ہیں اچھا امام سے رحم اللہ جو اجزائے تزینی کہتے ہیں ضروری داخلیاں نہیں کہتے ہیں امام صاحب کے پاس دو بڑے بڑے دلائل ہیں ان لذین و عاملس والے وہ امین السوال ہاتھ ہے اگر یہ اعمال ایمان کا جز ہے تو پھر اعمال کا ایمان پہ ہر تک کیسے صحیح ہو گیا فلطح تک جو کل ہو گیا ہے اور یہ غیر مناسب ہے اعمال ایمان کے حریض سے خارج ہیں اس لیے کہ وعملوا عامل السوال ہاتھ ہے اور یہ آتف مغاحل سے مقتضی ہے اس لیے اعمال ایمان کے زائد داخلیں نہیں خارجیاں ہیں لیکن ضروریاں ہیں اس لیے کہ مدار انجات ایمان و اعمال دونوں پر ہیں ایمان صاحب کی تاخیر یاد ہو گئی ہے اب ان مسائل کے بعد اب دوسرا مسئلہ چلتا ہے کہ ایمان زیادہ قبول کرتا ہے کہ نہیں قبول کرتا ہے ٹھیک ہے تو محدثین حضرات کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے تو یزید و پر سو اور امام ابو فور متقل یہ نہیں کہتے ہیں کہ امام بسیت ہے ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ اس پر جو دلائل ہیں تو آگے جائیں گے بابو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام علیہ و آٹھ آیتیں ہیں امام بخاری کو جو بھی ملے سب یہاں پہ ذکر کیے ہیں پھر ہم نے اس کہا کہ جو آپ جائیں انشاءاللہ وہ بعد میں ہو جائے گا نا بس ہے اب آگے جاؤ آگے جاؤ اس میں آیا ہے کہ امام ابو حنیفا جو ہے یہ مرجیہ قسم ثانی سے ہیں اس کے متعلق محدود ہمارے بزرگ شیخ الین شبیر احمد عثمانی رحمان اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عبارت جو دنیا میں ہے یہ کسی سے دست ہوا ہے دخل ہے یہ عبد القال جیلانی کی عبادت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس لیے کہ امام عبد القاد جی رانی اللہ طالبین کے علاوہ ان کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کے مناقب اور صفات ذکر ہیں تو شب الحمد عثمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کسی کی عبارت ہے جو اس میں دخل ہوئی ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ امام عبد القاج امن ابو مرجیا ثانیہ کس نصانی سے کون سے کس مشانی جو کہ اعمال کو ایمان کی اجزا نہیں مانتے لیکن وہ بھی مانتے ہیں اور مجھے قسم ہیں کہ جو اعمال کو ضروری بھی نہیں جانتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ اس کی اسمی ہے نہ کہ اور اور اس طرح کی حقیقی اور احتیاطی اور پوشمت ہو الگ بات ہے ان لوگوں نے کہا لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت مسئلے ہیں اور یہ ایک عالت ہے دیکھیں یہ اچھا جواب ہے اور یہ ہے کہ وہ ایک ہے بنیات طالبین اور ایک ہے الگیال طالبی طریقے حق تو گنیات طالبین جو کہ دریل کے پاس اکثر ہے وہ تو نہیں اور الگنیال طالبی طریق الحق یہ ہے <تصفيق> الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دنيا الإسلام على خمس وهو قول وفيد ويزيد وينقص يا رمج يزيد وينقصتك تين عنواناتي پہلا عنوان باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دوسرا عنوان کہ اسلام کی تقسیم ہوا قول و فیل پر ہے اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ ایمان کے متعلق ایمان بخاری رحم اللہ کا فیصلہ وزید ویم قسم <تصفح> ہے تا کتاب العلم تک اس میں چھیاسٹھ احادیث ہیں اور بحزف مکرب اس میں اٹتالیس ہیں اگر مکرب کو حزف کریں گے تو پھر اڑتالیس رہ جائیں گے دوسری بات یہ کہ باب قول نبی سے لے کر یہ باب باب امور ایمان بکور برام تو جی ایک باب یہ مشتمل ہے دس آیات قرآن پر اور چودہ آثار صحابہ کرام اور تابعین پر دس آیات قرآن آٹھ متصل دو بعد میں اور آثار صحابہ اور تابعین اس میں چودہ ہیں اس لیے کہ ایک ایک اثر ہے نا جب آپ بعد پڑھیں گے وحب و فل وقت المارود و عبد العزیز وکال ابراہیم وکال نواز وکالبی مسحب و قالبی عمر وکال مجاہد یہ جتنی بھی آپ جمع کریں گے تو اتنے آثار بن جائیں گے آثار تو جانتے ہیں نا آثار اثر کی جمع ہے قول صحابی اور تابی کو کہتے ہیں دس آیات ہیں آٹھ متصل ہیں اور دو بعد میں ہیں اور ان کی وجہ انشاءاللہ شاء میں بتا دی جائے گی کہ آٹھ کو اقتصاد سے ذکر کرنا اور دو کو علاحدہ ذکر کرنا اس میں امام بخاری کی کیا حکمت ہے اب یہاں پہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیال الاسلام آل آخم سن کل کی بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتی ہوئی اس لیے کہ مسئلہ چلے جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ المان یزید و ین ایمان جو ہے یہ مرکب ہے اور ہر مرکب جو ہوتا ہے تو اس میں زیادت اور نقصان آتا ہے اس لیے کہ جو ترکیب ہوتی ہے وہ اجزاء کثیرہ سے ہوتی ہے جس چیز میں اجزاء کثیرہ جمع ہو تو نتیجہ یزیدو اور یونکسوں سے ہوتا ہے متکلین حضرات اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ بسیط ہے اور جب ایمان بسیط غیر مرکب ہے تو ول بسیت لا یزید ولا لا بسیط میں زیادت اور نقصان نہیں آتا اور اس کی بڑی دل یہ ہے کہ قرآن عظیم میں بائیس آیاتوں میں ایمان کا محل قلب ذکر ہے بائیس آیات میں قرآن عظیم کی بائیس آیاتوں میں ایمان کا محل قلب ذکر ہے اور قلب جو ہے یہ تو بسیت ہے تو ہر وہ چیز جو کہ بسیت میں قبول پذیر ہو وہ بھی بسیت ہوا کرتا ہے تو جب قلب بسیت ہے تو ما فل قلب بسیت ہونا چاہیے تو ما فل قلب, قلب جو ہے ما ہل فی القلب ہاں جو قلب میں آتا ہے داخل ہوتا ہے بستا ہے تو انہیں وسیط ہوتا ہے جب وہ وسیط ہو گیا تو ایمان کا محال تو قلب ہے تو المان اللہ عید والوں کو اور اسی طرح جو ہے وہ حضرات کہتے کہ آمال ہیں کہتے کہ اعمال جو ہیں محدثین کہتے ہیں اعمال یہ ایمان میں داخل ہیں یہ اجزائے داخل ہی ایمان ہیں ایمان سے رحم اللہ فرماتے فرمات المتقلیمین کی امان اجزاء خارجیہ عن مفہوم ایمان وہ اجزائے تزینیا تکمین المان اس کو یاد رکھو وہ کہتے ہیں کہ اجزائے داخل ایمان ہیں اور ہم احناز متقلیمین کہتے ہیں اجزائے خارجیا عن مفہوم ایمان لیکن اجزاء تزیمیل میں تقریباً ایمان ہیں اس جملہ سے مرجیا اور احناف کے درمیان جو ہے وہ فرق ظاہر ہو جائے گا ان کے دلال ہیں لیکن ہمارے دل بہت ٹھوس ہے ہم کہتے ہیں اعمال اجزاء خارج ہیں اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے ان لذیم آمن وہ عامل الصالحاتے سید آب العم الرحمان اچھا قرآن کریم میں آتا ہے کہ جس نے ایمان لایا اور امان صالحہ کیے تو اس کو جنت ہے تو ہے تو دیکھو قرآن عظیم میں دخول جنت کے لیے بطریقے یعنی کامل آمار کے وجود ایمان کے ساتھ شرط ذکر شرط لگایا ہے شرط ہے نا یہ کے لیے ایمان کے ساتھ آمار کے وجود کیا ہے شرط ہے اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ شرط تو شیر غیر شیر شرطی شیر جو ہوتا ہے وہ شیر سے علیحدہ ہوتا ہے تو جب آمان ایمان کے لیے شرط نہیں تو آمار خارج نے بھی مانے امن ایمان ہے مانے لیکن ہاں ایک ہے نفسی ایمان یہ ہمیں اپنی دل یادوں کو پھر ہو جائے گا جواب ایک ہے نفسی ایمان جو کہ عبارت ہے تصدیق سے ایک ہے کمالی ایمان کے جو کہ عبارت ہے آمار سے یہ تصدیق مال آمان سے تو نفسی تصدیق نفسی تصدیق لا یزید ولا اس اور اگر یہ ایمان ہم آمان سے لیں آمان جب ایمان سے ہم پہ پیوت کریں گے تو پھر الما المان یزید الس ہم بتا رہے ہیں, بھی ہیں لیکن نفس ایمان جو کہ تصدیقی عبارت ہے نہ یزید اللہ انکوس اور اس کی مثال کہو یا نظیر کہو نزیر نہیں نظیر کہو تو کیسے ہیں جیسے ایسا کہ انسان ہے انسان انسان آپ جانتے ہیں نا حیوان ال ناتک الفحب صلی اللہ عبل کے ایک انسان ہے اب یہ انسان انسانیت کے عنوان سے تمام کو شامل ہے اور اس میں سب برابر ہیں لیکن پھر اس انسان میں جب ایمان آتا ہے تو پھر ایمان کی نسپتی یہ اس سے ممتاز ہو جاتا ہے تفاوت پیدا ہو جاتا ہے جب ایمان سب میں ہوتا ہو آ جائے اس کے بعد جب تفاوت اعمال ہو تو نفسی ایمانیت کے اعتبار سے سب میں ہیں لیکن اگر درجات یعنی اگر تفاوت درجات ہیں تو میں اعتبار میرے خارجہ ہیں نہیں سمجھو جو کہتا ہے لا الہ کہتے محمد رسول اللہ ہیں نا اب ایک انسان اس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے کردار اچھا ہے اب اس کا تفاوت اس دوسری مسلمان سے تو ہے لیکن یہ تفاوت امر خارج سے ہے خارجے سے ہے داخلے سے نہیں اس میں تو ہے اگر آپ اس میں نہیں سمجھے تو اس کے دوسری مثال آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں نفس میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب برابر ہیں نبوت کے لحاظ سے درجے نبوت میں سب کی مساو سب مساوی تصاویر ہے ہاں تفاوتی درجاتی تموری خارجی سے ہیں تل کا رسول فضل آباد آباد نمن کل ملا اور رف آباز اب یہ کل اللہ تکلیم سے رفع درجات سے ان چیزوں سے تو تفاوت بے رتبہ ہے لیکن نفس ایمان کے لحاظ سے سب یا نفس نبوت کے لحاظ سے سب توجہ ہے اس کی ایک دوسری ہے کہ پتہ تیسری ایک نظیر آپ کو بتاؤ قرآن عظیم کی صورتیں اور آیات بحثیتی قرآنیت سب مساوی ہیں ہاں ایک صورت یا ایک آت کی دوسرے پہ اگر تفضیل ہے فضیلات ہیں تو ہمر خارش ہے فاتح صورت میں قرآن ہے کہ نہیں ہے بقرعید صورت میں اور قرآن ہے لیکن جو فضیلت فاتحہ کو حاصل ہے تو وہ بکرکھو لیکن نفسی اور آنیت کے اعتبار سے سب مسائل ہی ہیں تو بس یوں ہی درجہ سمجھیں ایمان یفرد یہ لایزیب و لائن اس اور ایمان مرکب جو اعمال سے ہو تو یزید و ایم اچھا اب محدثین کے کی رائے آپ کو یاد ہوگیں گے اعمال اجائے داں خلیہ ہیں متکلین کہتے ہیں کہ اعمال اجزائے خاری جیا ہیں لیکن وہ تزئینیا ہیں اس سے تکمیل آتی ہے ایمان کی اور ازائے تزینیا ضروری ہے اب بات سمجھ گئے یہ جملہ یاد رکھو اس لیے کہ باج حضرات کہتے ہیں امام بخاری جو ہے احنا پہ رد کرتا ہے امام بخاری مرجیا پہ رد کرتا ہے احنا پہ رد نہیں کرتا ہے احنات سے کیوں رد کرے آپ اہناد جو ہے کو عزائد کے زینیا ضروری جانتے ہیں تو اس, اس میں کیا اختلاف ہے مرجیا جو ہے احمد کو ضرور نہیں جانتے اسلم پہ رد کرتے امام بخاری کا مقصود اور رد الل جہانی یا تیو مرجیا لل اور جو آج کل کے جو ان حضرات کہتے ہیں تو یہ جو حضرات ہیں نا ان کو سمجھ نہیں ہے امام بخاری کے فن پر کہ امام بخاری کس پر رد کرتا ہے امام بخاری پر رد نہیں کرتا امام بخاری پر رد کرتا ہے اور اس لیے رد کرتا ہے کہ آما کو غیر ضروری مانتے ہیں اور ہم آما کو مسئلہ حل اب مسئلہ چھ ہو باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاسلام والا خمس اب وہ مسئلہ آپ کی ذمہ آگیاں ہیں نا اب یہاں ایک مشہور سوال ہے کہ بڑا عنوان ہے کتاب المان تو پہلا باپ امام بخاری لگتا ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاسلام والا خمس مسل ایمان کا چلتا ہے آ اسلام چاہے تو یہ تھا کہ بنیال ایمان والا خمسن اور یہاں آ بنیال اسلام والا خمسن تو عنوان ایمان کا ہے اور باب بیان کرتی باب قور النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیا اسلام تو یہاں پہ اسلام ذکر کیا ہے یہ کیوں امام بخاری بنی الاسلام والا ہمسن سے آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کا ایک مفہومی شرعی ہے اور ایک جو ہے مفہوم لغوی ہے ایمان کا مفہوم لغوی تصدیق ہے اسلام کا مفہوم لغوی امتیاب ہے لیکن ان دونوں کا مفہومی شرعی کیا ہے انتیاد شرح ہے بس مفہوم شرعی ایمان اور اسلام کا ایک ہے اگر ان میں جو تفاوت ہے تو مفہوم لغوی کے اعتبار سے ہے ایمام بخاری فرماتی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایسے الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں جن میں بحیثیت لغت تفاوت ہوتا ہے لیکن بحیثیت مفہوم شرع میں اتحاد ہوتا ہے تو ایمان اور اسلام بحیثیت محفوظ شریع ایک ہی اگر ان میں تفاوت ہے تو بحیثیت محفوظ میں لگے ہے تو ایمان بخار میں آپ کو مسئلہ سمجھا دیا دوسری بات یہاں یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے کہ نہیں ہے تو ایک یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں ترادف ہے کہ ایمان اور اسلام کے الفاظ مترادف ہیں ان کا معنی ایک ہے جو یہ ہو گیا ہے بال حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے اندر تباین ہے جب تباین ہے تو معنی ایمان کا معنی ہے تصدیق اور وہ تصدیق بات ہے تصدیق قلبی ہے اور اسلام بھی نہیں یہ بات انقلاب ظاہری سے انقلابی تو اس نسبت سے ان کے درمیان ہو گیا کیا تباین وکارت الاراب و آمنا اسلم پہ تباہ ظاہر ہو گیا ہے کہ ایمان کا تعلق جو ہے تصدیق باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق جو ہے ان کے ظاہر سے ہے تو باطن اور ظاہر اس لحاظ سے ان کا تباہی ہو گیا ہے لیکن امام بخاری رحم اللہ فرماتے کہ کتاب ایمان کے بعد بلن اسلام لائے ہیں تو اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو تباہ لفظی ہے تو وہ تباہ لفظ ہے لیکن مفہولی شریک اعتبار سے ایک ہے شروعی تو معنی یہ ہوگا کہ آپ ایمان دنیا الاسلام ہو گویا کہ آپ کو یہ بتاتی کہ ایمان وہ معتبر ہے جس میں اسلام ہو استسلام ہو استسلام ہوتا ہے انقیا سے انقیا ظاہر ہوتا ہے احمد سے تو احمد ایمان کے اندر ہے مسئلہ لوگے امام بخاری کے باپ جو ہے نا باپ کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہے جب انتیابی ظاہری امان سے ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو کتاب الایمان بنی الاسلام تو گویا کہ اسلام جو ہے یہ ایمان کا جد داخلی ہے اس لیے اسلم کی بنی اور اسلام اسلام بنا گیا ہے تعمیر کیا گیا ہے خمس ہم سن پر اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ بنیر اسلام علاقم سن ایک لگنا ہوتا ہے ایک مبنا علیہ ہوتا ہے ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس پر بنا کی جاتی ہے ایک وہ ہے جس کی بنا کی جاتی ہے تو لگنا علیہ ان دونوں میں تفاوت ہوتا ہے جس چیز کی تعمیر ہوتی ہے جس پر اب اینٹ رکھی جاتی ہے زمین پر مکان بنتا ہے زمین،, زمین پر تو زمین میں اور پندرہ انچوں میں فرق ہے تو بنیاد اسلام و علاقف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی پانچ چیزوں پر بنیاد ہے تو معلوم ہو گیا کہ جو پانچ چیزیں ہیں نا وہ اسلام کے علاوہ ہیں کہ مدنا مبنا علیہ میں فرق ہوتا ہے تو معلوم ہو جس چیز پر اسلام کی بنیاد ہے علیدہ چیز ہو اور اسلام ہے کے اتفاق نہیں ہوتا طلبا کا جتنا حروف جارہ کے اتفاق ہوتا ہے یہ باقاعدہ اب ایک دوسرے کی جگہ پہ باقاعدہ بغیر عوض کے کام کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر کہ حرف فیا آیا ہے لیکن یہ حرف فیالہ جو حرف فبا کے معاملے میں ہے تو بنیام اسلام اللہ خم سن بنیام ہو بے خم سن بنیام ایمان یعنی اسلام بنایا گیا ہے پانچوں سے پانچوں چیزوں پر بس تو آلہ بانے با اس لیے کہ اروجارا آپس میں بہت محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ پہ باقاعدہ کام کرتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں تو اسلام, اسلام کے خمس اسلام کی تعمیر جو ہے یہ پانچوں پر ہے پانچ چیزوں پر ہے وہ پانچ چیزیں تو آپ جانتے ہی نا کیا ہے شہادت یعنی شہادت توحید و رسالت ہے تو نماز یہ اور حج ہے اور زکات ہے تو بنیام والا حفظ اب امامی بخاری نے یہ جو جمعے حدیث ذکر کیا ہے اس لیے اشارہ ہے کہ ہر ایک چیز جو جس کی تعمیر کی جاتی ہے اجزاء مختلف سے یہ مختلف اجزاء کو جب آپ ملاو گے تو ایک چیز بنے گی جب وہ چیز بن جائے تو یہ اجزا داخل شعر ہو جاتے ہیں یہ داخل اب بھی اسلام کی بنیاد نماز پہ ہے روزے پہ ہے حج پہ ہے زخات پہ ہے اب جب ان پر بنیاد لے تو یہ اس کے ازائے ترکیبی ہو گئے ہیں جب ازائے ترکیبی ہو گئے ہیں تو ایمان جو ہے یہ مرکب ہے ایمان مرکب ہوا ایمان سے اور آمار سے جب ایمان مرکب ہو گیا تو امار ایمان کے اندر داخل ہو گئے ایمام بخار نے کہا اب سمجھ لیں کہ بنیام والا قمس اب یہاں پہ بنیال اسلام والا قمس کیوں کہا نوی علیہ السلاۃ السلام کی حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے دین اسلام کی تشبیح جو دی ہے وہ خیمہ کے ساتھ دی ہے ہیم جانتے ہی تمبو آپ کیا کہتے ہیں خیمہ کہتے ہیں تو خیمہ سے دیا ہے اب خیمہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں بابا پانچ ہوتے ہیں اس کے چار اتوناب ہوتے ہیں رسیاں اور کلے کلے جانتے ہیں آپ کلے نہیں کلے اس کے چار اتناب ہوتے ہیں اور اس کے درمیان ایک امود ہوتا ہے ایک لکڑ ہوتی ہے جو کھڑی ہوتی ہے اب نبی پال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کی عمارت پانچوں کے ہے اب دیکھو یہ ایک عمود ہے جس پر یہ خیمہ کھڑا ہے چار اس کی اتناب ہیں اگر اتناب ہو درمیان میں عمود نہ ہو تو یہ خیمہ خیمہ نہیں کہلاتا اگر نماز روزہ و حج زکات ہو عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو تو ایمان نہیں کہلاتا اب درمیان میں حمود ہے لکڑ ہے اب اس کے چار اطناب ہیں لکڑ درمیان میں کھڑی ہے ٹھیک ہے کھڑا ہے کہ کھڑی ہے کھڑی ہے اچھا اس کے ساتھ یہ قیمت بلند ہے اس کے ایک اتنا ادر ہے ایک ادھر ہے ایک ادر ہے, ہے چار ہو گئے ان سے کھینچا گیا ہے تو یہ خیمہ خیمہ کہلاتا ہے خیمہ خیم منتفادی ہے ایسا خیمہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کامل طریقے سے بارش ہے یا جو بھی ہیں لیکن اگر اس کا کوئی اتناب چاروں میں سے کوئی ٹوٹ جائے کٹ جائے نکل جائیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن پورا نا ہماری دلیل ہو گئی ہے فائدہ سے لیا جا سکتا ہے لیکن پورا نا اگر اس میں چار چار پائیاں آتی ہیں تو ایک جگہ تین چار پائیوں پھر بھی آتے ہیں اب سمجھ نا اگر اس کے ساتھ وہ دوسرا اطناب بھی ٹوٹ جائے نا تو پھر بھی ایک دو آئیں گے دونوں تو ایک تو آئے گا نا اگر تیسرا بھی ٹوٹ جائے نا ایک اتنا ہو چار پائی تو نہیں آتی ہے لیکن ایک آدمی ایک طرف بھی تو سکتا ہے نا نہیں طرح جو تو پھر جملے اس سے انتفاق ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ خیمے کی وجود کے لیے لکڑ کے ساتھ اتنا بھی کا ہونا ضروری ہے کہ تاکہ فائدہ کامل ہو لیکن اگر اس چاروں میں سے کوئی تنب ٹوٹ جائے تو چیز ہے فائدہ ہے لیکن کامل نہیں ہے تو معلوم ہو کہ امال ضروری ہیں امال ضروری ہیں ہاں امال کم ہو تو فائدہ تو ہے لیکن فائدہ کم ہے تو اس لیے کرام یہ اور مرزیا پہ رد ہو گیا ہے کہ آما ہمارے لیے ضروری ہیں ان کے نزدیک داخلے لیکن آماد ضروری ہیں تو رد کس پہ ہو گیا ہے بابا مرزیا پہ تو بنیا اسلام والا خمس ٹھیک ہے بھائی اب اس کی بعد انشاءاللہ وجہ حاصل بتائیں گے کہ بنیا اسلام والا قمس دین اسلام کی بنیاد پانچ پہ کیوں رکھی گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ جو حدیث آئے گی تو اس میں ہم وجہ حسرات کو بتا دیں گے وہ ہوا قول و یہ اسلام جو ہے اس کا اطلاق قول پہ ہوتا ہے اور اس کا اطلاق فیل پر بھی ہوتا ہے اب یہاں دوسرا مسئلہ چڑھتا ہے کہ اکثر محدثین حدیثی فرماتی وہ ہوا قول و حمل وہ ہوا قول وہ عمل اسلام عبادت قول و عمل سے ہے اور یہاں پہ آئے اسلام عباد قول و فیل سے ہے تو امام بخاری نے عمل کی جگہ فیل کا ذکر کیا ہے اس میں کیا نقطہ ہے اس کا اس میں کیا نقطہ ہے توجہ ہے تمہارے فیض الباری میں علامہ امر شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتی ہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ امام بخاری نے عمل کی جگہ پھر کیوں ذکر کیا ہے اگرچہ اکثر محدثین فرماتے ہو وہ قول و عمل لیکن امام بخار نے قول و فیلن کے دیا ہے اب عمل کو چھوڑ کر پھر کیوں ذکر کیا ہے یہ نقطہ واللہ اللہ امام بخاری نے کیوں اختیار کیا ہے علامہ صاحب نے فضل باری میں لکھا ہے آپ کو تو معلوم ہے نا کہ قول اور فعل میں فرق ہے نا یاد ہے ہم نے ملامار مطلب بنیاد میں کہا تھا کہ فعل کا تعلق جو ہے عمل کا تعلق یہ انسان کے ساتھ متعلق ہے اور فعل جو ہے مطلق ہے عمل البائم آپ نہیں کہہ سکتے عمل ال انسان کہہ سکتے سا... ان مطلب جنان و امن انجن عمن و فعال سوالحات کہیں بھی نہیں تو عمل جو ہے اس کا تعلق انسان سے ہے فیل عام ہے اب یہاں چاہے تو وہ قول ان ومل ان یہاں کول کے دیا وہ فیل ان کے دیا اس میں کیا نکتہ ہے تو گو باز محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ عالم ہم بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں وہ اللہ عالم لیکن چلے میں نے ایک دوسری شرح میں یہ ایک جملہ دیکھ لیا ہے اور اس شرح میں بہت عجیب جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ عمل کا ذکر کرنا اور ہے وہ فعل شاید امام بخاری نے عمل کی جگہ فعل اس لیے لکھا ہے لکھا ہوگا کہ فعل میں کیا ہے عموم ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فعال البائم و فعال انسان اگرچہ مناسب نہیں ہے لیکن عموم ہے اسی طرح یہ اس فیل کا اطلاف جوارف بھی, بھی آتا ہے اور فیل کا اطلاق جو قلطی بھی, بھی آتا ہے فالد الد تو وفالد بالقلب اور فیل القلب التصدیق تصدیق مسئلہ ہے ہوگی نا فیل میں عموم ہے یعنی اس کا تعلق افعال افالقلبیہ سے بھی ہوتا ہے اور اس کا تعلق جو افال جوارش سے بھی ہوتا ہے امام بخار یہاں کہتے اپنی وہ وقل ایمان اسلام عبادت ہے کون اور فیر سے تو فیر میں دعا کیا ہے عموم ہے تو فالر بل جو آ رہے وہ فال بل کلب ہے تصدیق تم آدمی وہ و قول و, و تصدیق امام بخار نے اپنا مسئلہ سمجھا دیا کہ اسلام عبادت ہے قول سے اور فیل قلب سے یعنی اقرار املسانی و تصدیق بال سے بخاری دوراند ہے اب ایمان بخاری اپنے مسلک پیش کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے بھائی مرکب ہے قول اور فعل یہ دونوں مخت... مستقل اجزاء ہیں جب دو اجزاء ملتے ہیں تو وہ چیز مرکب ہو جاتی ہے قول ایک ہے فعل دوسرا ہے تو قول اور فعل کو جب ملاؤ گی یہ دو اجزاء ترکیبیاں ہیں دو اجزاء کو مرکب بناؤ گے تو ایمان یا اسلام بنے گا تو معلوم ہو گیا کہ المان و مرکب تم نے کہہ دے کہ قول و اجزاء اجزا ترکی بھی ثابت کرتا ہے تو ایمان مرکب ہے اور محدین کرائے بھی یہ ہے کہ وہ قول میں فیلو سمجھئے تیسرا عنوان یہ ہے کہ وہ عزیز و یم یہ ایمان جو ہے یہ زیادہ بھی ہوتا ہے وجن کسو اور کم بھی ہوتا ہے اب یہاں لکھا ہے کہ یزید وجن کسو بل ماسیا کستورانے ابھی لے چکا ہوں ٹھیک ہے چھ ہزار روپئے مل کر منگوائے اس کو تو بخوار یہاں مہنگی پڑ گئی اب دیکھو بھائی یزید وجن تو اسلام کی زیادت طاعت سے ہوتی ہے ایمان کی کمی ماسیات سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ محدثین کا مسلک کہ ایمان یزید و یم کش اس بھی کہہ دو یزید و یم کس ہو ٹھیک ہے متکر و رحمات کہتے ہیں کہ لا یزید والا یم خش ایمان مالک رحم اللہ کہتا ہے کہ یزید والا یم کسو وحاد کہتے ہیں کہ یزید و یم ہم کہتے ہیں کہ لائے عزیزو بلائے انکش متقلی مین احمد ایمان مالک نے کہا کہ عزیزو بلا انقص ایمان تو زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے احمد سے لیکن معاشیت سے ایمان میں کوئی نقصان نہیں آتا ہے وہ درمیان میں آ گیا ہے ایمان مالک کی رائے فیصلہ کن ہے تھوڑی سے اس لیے کہ یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ایمان یزیب و انکوش ہو ایمان زیادہ ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے کم ہوتا ہے اب سوال ہی ہے کہ آپ نے کہتے کہ یزید و یم میں زیادت بھی آتی ہے اور اس میں نقصان بھی آتا ہے زیادہ بحث ہے تو آتی نہیں اچھا امام بخاری نے متقلین پہ اپنی بات منوانی کے لیے یزید و یم کہہ دیا ہے اس کے بارے میں آج کل کے جو حضرات ہیں برات ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن سب اس پر ہے کہ ایمان میں زیادہ تو نقصان آتا ہے یا تم کہتے ہو کہ ایمان میں زیادہ تو نقصان نہیں ہے لیکن محدسین کا مطلب تھوڑا ہی تو قرآن و بیچ ثابت ہے دس آیتیں اس پر تم دس آیتوں کو نہیں مانتے ہو اور ایمان کی زیادہ تو نقصان تم تسلیم نہیں کرتے تو اس کا آسان سا جواب وہ یہ ہے ایک زیادتی ایمان نفسی ایمان کے نسبت سے ہے نفسی اور ایک زیادت و نقصان بعتوار اعمال ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ایمانی مرد ہیں وہ ولا نہ یزید والو اور جو ایمانی مرکب ہیں تو یزید والن کو یہ اس کا ہم بھی قائم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین اور متقلین کے درمیان جو عزیز والزید کا جو اختلاف چل رہا ہے یہ اختلاف لفظی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جھگڑا نہیں ہے جس طرح کر کے میں آپ کو حایت کا مسئلہ ہے اگر تھندے دل سے بیٹھ کر سوچو تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس لوگوں نے معاملہ بنا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق سے ہو تو پھر بھی عزیز و یم کو ہے ہم کہتے ہیں ایمان مفرد اگر ایمان تصدیق سے ہے تو لا یزید و لائن کش اگر ایمان سے مراد ایمان مرکب ہو ایمان مال احمد تزیر مال احمد ہو تو یزید ونکش کی ہم دوسری مثال دیتے ہیں ایک نفسی ایمان ہے وہ لا یزید ہو ایک ایمان ب اعتبار من بھی ہے تو یزید و حمکس جو آیا آپ حضرات میں یزیدوں پر پیش کی ہیں تو ہم سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں یہ سے مراد یقین ہے احکام ہے مضبوطی ہے اطمینان ہے ایک نفس علم ہے اور ایک علم مال مشاہدہ ہے نفس علم اور علم دونوں برابر ہیں البتہ نب علم بالمشاہدہ یہ قوی ہے اس علم سے جو بد المشاہدہ اس بات سمجھے جیسے میں آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور مسجد نبی بہت عظیم شان مسجد ہے اور اس میں روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں کیا ہے بھائی ریاض الجنت ہے اور اس میں منبر بھی ہے اس میں میںزانہ بھی ہے ایون آپ کو مل گیا ہے آپ جان چکے ہیں کہ مسجد ندی ہے اس میں یہ ہے یہ ہے ایک یہ کہ اللہ پاک کرے کہ آپ سب چلے جائیں ارمش نبی میں نماز پڑھیں اور سب کچھ دیکھ لیں تو آپ کا علم کبھی ہو گیا ہے تو یہاں سے بھی تو کی طرف اشارہ ہے یزید و ین زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نفس تجدید یزید و ین ہم کہتے ہیں یزید و ین کو اعتبار مؤمن بھی ہی، ایمان کی نسبت سے نہیں منبی کی نسبت سے ناز پڑھو تو ناج کی اسے زائد ہو گیا ہے روزے رکھو تو زائد ہو گیا ہے حج کرو تو زائد ہو گیا ہے اب یہ زیادت منبولی کی نسبت سے ہے جو کہ ایمان تصدیق سے عبارت ہے وہ لازد اللہ ان کو اس لیے کہ تصدیق جو ہے وہ کیا ہے اس کے لیے قلب ہے اور محل حال قلب ہے اور قلب تو بسیط ہے اس میں زیادت تو نقصان نہیں ہے تو میں پھر کل بھی لازی بولا ان سے ہاں جو تو زیادت آتی ہے تو عمری خارجہ سے آتی ہے وہ امار کی کثرت سے ہے یا آمار کی قلت سے ہے اب مسئلہ کوئی کو ظاہر سے خیر نہیں ہے اب ایمان بخاری رحم اللہ اپنے مسلق پر میری آٹھ آیتیں پیش کرتا ہے قال کاللہ تعالی لیزداز ایمان ماں ایمان ہند اس لیے کہ زیادہ ہو ایمان ان کا ان ایمان سے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا دوسرا ایمان زیادہ ہو جائے ایمان زیادہ ہو جائے ایمان ایمان میں با ایمان ان اپنی ایمان سے تو معلوم ہو کہ پہلا ایمان تو ہے آیات کے سننے سے زیادہ فی المان آ گیا ہم کہتے ہیں ایک ایمان ہے ایک قوت ایمان ہے تو نفس آیات سے ایمان تو آ گیا تھا آیات کے بار بار پڑھنے سے قوت ایمانی آتی ہے ہم کہتے ہیں قوت ہے آپ تو آپ نے قرآن یعنی پڑھا نہیں ہے چلو آپ کو یہ پتہ ہے یہ قرآن ہے یا آپ کا ایمان آ گیا ہے اب میں آیا پڑھتا تو آپ کہتے یہی اس قرآن کی یہی آیت ہے تو آپ ایمان کا ایمان کبھی ہو گیا ہے ایمان تو وہی ہے جو کہ ماننا تھا ماننا میں کثرت تو نہیں آیا ہے ماننے میں قوت آ گئی ہے چلے اس دادوں سے ہم یہ مان دیتے دوسری ہاتھ وہ زد نام ہوا زد نا ہوں ہودا اور ہم نے ان کو پک کر دیا ہے درج پر تو قوت سے اعتبار ہے وہ ظاہر لفظ لیتے ہوئے دیکھو زد زیادہ کر لیا ہم نے تو زیادت بے اعتبار قوت ہے تیسری ہر اللہ لذینا تد ودن زیادہ کرتے اللہ پاک ان کو جن دات حاصل کیے ہدن ہدایت میں ان قوت میں وہ لذینہ چوتیات احتدو ہدن ہدا جن ہدایت حاصل کی ہے ہم زیادہ کرتے ان کو ہدایت میں وہ آتم تقواہم اور اللہ پاک دے گا ان کو تقواہم ان کی تکوا کی جزا آتم تکوا اح جزا تکوا وہ جام ای ایمانند اور پکے ہوتے ہیں وہ لوگ جن نے ایمان لایا ہے اپنی ایمان میں جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی نا تو منافقین بطور تن کہتے تھے ائ کمزاد توازی ایمانن تم میں سے کس کو زیادہ کر دیا اس آیت میں ایمان میں تو ہم کہتے ہیں ایمان سے کوت مراد ہے نا تصدیق تو ایک چیز ہے فام اللہ فضادۃ المان وقول فخش فضاد المان ساتھ ان سے ڈرو تو ان کی ایمان اور مضبوط ہو جاتا تھا ہیں حسب اللہ ونعم الوکیل وقول تعالیٰ و ماضاد ام اللہ ایمان ال اور زیادہ نہیں ان کو ہمارے اس آیات کے سننے میں, سننے میں یا ہمارے اس حکم کے پہنچنے میں مگر یقین کرنا اور انقیاد کرنا آیت تو آپ کو معلوم ہے جہاں جہاں تھی نا بزاد اللہ ایمان امان اللہ امان عما تسلیم صورت عالمان ہے نا جب صاحب اکرام کو پہنچے یہ مسئلہ کہ نا فقت جمہور فخش ان سے ڈرو ان کا ایمان اور انقیاد اللہ راسخ ہو گیا اور زخم کے ساتھ لڑائی کے لیے پھر تیار ہو گئے ارجی آٹھ آیا ہیں جن میں زیادت ایمان زیادتی ایمان کا ذکر تھا تو ایمان بخاری نے کتاب المان کے ابتداء میں لایا اس لیے کہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ایمان زیادت اور نقصان قبول کرتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کرتا ہے لیکن یہ وہ کہتے ہیں کرتا ہے ویسے تھی مد تصدیق ہم کہتے ہیں کرتا ہے ویسے تھی مور خارجیہ محمد بھی کے اعتبار سے تو مزاق ختم ہے اب والحب الحبف اللہ ولب جف اللہ منل ایمان اب دیکھو علما کرام یہ ابو داود کی حدیث سے مشکلات میں آپ نے پڑھی ہے امام بخاری نے یہاں تالی ذکر کی ہے یہاں روایت سند کے ساتھ نہیں ذکر کی ولحب فلح ولب بفلا من ایمان امام بخار نے اس کو تعلیم ذکر کی ہے اور امام بخار نے اس کا سند نہیں ذکر کیا وجہ نہ ذکر کرنے سند کا یہ ہے ہر وہ حبیث پاک جس کا مفہوم اور معنی امام بخاری کے نزدیک صحیح ہو البتہ صنعی حدیث امام بخاری کو پسند نہ ہو یا امام بخاری کی شرطیں نہ ہو تو وہاں بھی امامی بخاری سند کو حذف کر کے مطلب بیان کر لیتا ہے اول حب اللہ والبغض اللہ یہ مطلب اور یہ معانی۔ امام بخاری کے نزدیک بالکل صحیح ہے معیب بال احادیث ہیں لیکن جی چونکہ اس کی یہ چونکہ یہ حادثی ابو داود کی ہے اور ابو داود کی سند اس کی الا شرط شیخ بخاری نہیں تھی تیسرے امام بخار نے سرد ذکر کیا یاد ہو گیا سند ذکر یعنی ایک حدیث کا مفہوم امام بخاری کے نزدیک صحیح ہو البتہ سند حدیث شرط شیخ بخاری نہ ہو وہاں امام بخاری اور صنعت کو حضرت کر کے وفو حدیث بیان کر لیتے ہیں یہ حدیث محلت ہے تاریخ میں والحب فی اللہ فی اللہ من ایمان محبت کرنا کسی کے ساتھ اللہ کے لیے عداوت کرنا کسی کے ساتھ اللہ کے لیے بن ایمان یہ ایمان سے ہے یہ ایمان کا جز ہے اب امام بخاری یہاں پہ اس روایت معلقہ سے کرتے ہیں کہ ایمان میں زیادت آتی ہے اس لیے کہ حب فل اور بوغ فل تو مانا اگر آپ کی محبت ہی محبت ہے تو یہ بھی زیادہ ہوتی ہے اگر بغض ہے یہ بھی زیادہ ہوتا ہے بھئی آپ کے دل میں محبت بھی ہے اور بغض بھی ہے محبت ملنا ہے بغض بھی ملنا ہے ایک شخص ہے اس کے ساتھ آپ کی محبت ہے وہ دیندار ہے ایک شخص بھی دین ہے اس کے ساتھ آپ کا بغض ہے تو یہ بغل شے آخر ہے اور محبت یہ شے آخر ہے اسی طرح یہ حب اور بغل یہ دونوں زیادت قبول کرتے ہیں جب یہ دونوں زیادت زیادت قبول کرتے ہیں دونوں مختلف اجزا ہیں ایک ہب اور بغل مختلف اجزا ہے ان دونوں کو ملا ایمان بنتا ہے جب ان دونوں کو ملا تو ایمان بن گیا ہے تو ایمان مرکب ہو گیا ہے اور جب مرکب ہو گیا ہے تو یہی دونوں کو سو گیا ہے ایمان بخاری بہت گھیرا جاتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں بخاری سمجھنا بہت مشکل ہے محبت علی چیز ہے اور بغض علی چیز ہے اب یہ دونوں مختلف اجزا ہیں ان دونوں کو ملاؤ تو یہ چیز مرکب ہو گئی ہے اور جب مرکب ہو گئی تو ایمان مرکب ہے کیسے تصدیق اور اعمال دونوں سے یہ اجزائے ترکیب یہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ الحب الفی اللہ و الب ظف اللہ امن ایمان ہے ایمن علامہ ایمان ہے گوز اور محبت ایمان کی علامتوں میں سے ہیں اور جب علامت ہے تو علامت غیر شہ ہوتا ہے یہ مینار ہے بابا یہ مشجد کی علامت ہے یہ مسجد نہیں ہے اس میں نماز ہم نہیں پڑھ سکتے اور نماز پڑھ سکتے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے تم کہتے ہیں یہ بوز اور یہ ہو جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو یہ من علامات الایمان ہوگا تو یہ علامت الایمان ہے وہ علامت غیر شع اور علام اسے تزین و شے آتا ہے اگر آپ اس مسجد کو بناتے اور آپ اس پہ کوئی مینار نہ نہ رکھتے تو بھائی اس سامنے گھر اور اس مسجد کا کوئی تفاوت نہیں تھا لیکن مینار جب بنا لیے آپ نے دور سے نظر بھی ہے مسجد سے خوبصورت بھی ہوتی ہے یہ علامات ایمان سے ہیں ٹھیک نا الف الفظ فلح مسئلہ تو آپ کو یا بھی مشکلات میں پڑا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے محبت ہو یہ جو مودی صاحب کیا نام رکھتے ہیں اب سم... <Jonas عزیزیاز> عزیز اس سے ابراہ سے ایک آدمی محبت کرتا ہے اس نسبت سے کرتا ہے کہ یہ طالب العلم ہے گر چھوڑ کر آیا ہے دین کے حاصل کرنے کے لیے تو یہ محبت ابرار کی ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صفات خارجی سے ہیں اور وہ دین کی علامات میں سے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس, کو اس کے ساتھ اس نسبت سے محبت میرے ایمان ہے ایک شخص نواز نہیں پڑھتا ہے آپ اس کے ساتھ یعنی بغض رکھتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے بس سنجیش و جس سے نہیں ہے کہ اس کے اس کے منہ پہ ناک آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو برو نظر آتا ہے یہاں اس نے نسوار رکھی ہے اور آپ کو جو ہے اس کا جو چہرہ ہے وہ اچھا نظر نہیں آتا ہے آپ کو اس لیے وہ مطبوز ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تارکھ نماز ہے تو الحق والبغض وہ من البلہ منل ایمان اب جیکھو یہ حدیث پڑتے ہیں وہ کتب و عمر عزیز اللہ عدیم ایمان شرح عزا و شرا و حدود و سونان استقمل استقمل امام بخاری اپنے لیے دلال لیتا تھا لیکن ہے تو ہمارا ہے سمجھیے نا دیکھو واقع عمر ابنا عبداللہ عزیز ہجری اکانوی میں غالباً جو ہے نا وہ امیر بن گیا تھا بادشاہ بن گیا تھا اور پھر بہت کم یا دو سال تک تقریباً یا اس سے زیادہ اس کی حکومت رہی صحابہ اکرام کے بعد وہ شخصیت جو کہ عدم انصاف بہت مشہور تھے وہ عمر بن عبداللہ عزیز تھے اور اتنی عدالت اس کی مشہور تھی کہ جنگلات جن جنگلات میں جانور بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتے تھے اور ایک تاریخ نے کہا کہ ایک جانور نے دوسرے پہ ظلم کیا تو اس کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز مر گیا ہے اور جب واقعی معلومات حاصل کی تو عمر اما عبدالعزیز وفات ہو چکے تھے یہ لکھتے ہیں عمر عزی بن عبد العزیز ابی ابن عدی کو یہ ادی ابن عدی جو ہے یہ بھی تاج رنگ ہے عمر بھی تابی امر تابین ہے اور عدی ابن عدی بھی بھی بھی تابعی ہیں اور یہ جو ہے ایک علاقے پر گورنر مقرر ان کو خط لکھنے کے نلن ایمان ہی فرائض ایمان کے لیے فرائض ہیں یعنی ایمان عبارت عقائد سے ہے نیت سے ہے اصلاح سے ہے شرا اور ایمان عبارت اہم سے بالی حضرات کے اندر ان ایمان فرائضہ یعنی آمار نماز روزہ حج و زکات وہ شرائع اور اصول یعنی اعتقاد بالعکس عکس بھی لکھا ہے وہ حجودن اور اسلام کے لیے منہیات بھی ہیں موان شرع منقرات و سنانن اور منبوبات بھی ہیں یعنی امورات ہیں ایمان عبارت ہوا فرائض سے عقیدہ سے آمار سے منہیات